آئے آئے اور اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ یہ میرے سامنے پچیسواں پڑا اور ابولا عالمین کی لارف کتاب اور سورت کا نام حامی مشورہ فرمایا للہ نہیں مل کماوادی ورد یخ لو کو ماشا یا بولے مئیا شاسا و یا بولے مئیا شا او یو ضبی یو ہم و یا جالو میاں شاو کی ماں ان علیم آیت نمبر انچاس اور پچاس سورت کا نام ہم پچیسواں بارہ فرمایا آسمانوں کی بادشاہی کا مالک بھی اللہ سم ان کی سچی بادشاہی کا مالک اللہ ہر کسی کی حکومت پر سوال آئے گا اللہ کی حکومت اور بادشاہی پر سوال نہیں آئے گا ہمیشہ پر بادشاہی کا مالک کون ہے بڑے بڑے آئے مٹ گئے بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اللہ پیدا کرتا ہے ایسے اپنی مرضی آئے ہاں ہاں سادے لوگ ہو آپ یہ پچھلے مہینے گوجراں والا کا ایک خاندان ہے اور نیو یارک میں رہتا ہے ایک عورت کو اللہ نے سات لڑکے اکٹھے دے دیے ہیں حران ہو رہے ہو آپ کا یقین نہیں اللہ نہیں کر سکتا انسان نبرت حاصل نہیں کی آپ کی مرغی میری مرغی ہے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے گرمی کا موسم ہے جون جولائی کا مہینہ انڈے نیچے رکھ کے بیٹھی ہے مرغی اور میرے بچے نے آپ کے بچے نے مرغی کو اٹھایا باہر کھینچ کر لے آیا دانے سامنے رکھے بھوکھی بیٹھی ہے کچھ دانے تو کھا لے جلدی جلدی کھانے کے بعد مرغی بھاگ پڑی واپس جا کر اپنے انڈوں پر بیٹھ گئی اکیس دن تک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ معدہ کر کے بیٹھی اللہ جتنے تک تو انڈوں کے چوزے نہیں دے گا میں مرغی تیرا دامن نہیں چھوڑوں گی تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گی تیرا در نہیں چھوڑوں گی ان جانوروں بے زبانوں کو تو اللہ دیتا ہے انسانوں کو نہیں دیتا हाए, हाए. اب افسوس یہ ہے کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی میں جملہ سنا دیتا ہوں عام میں جو ہند کو سمجھنے والے ہیں شاید وہ سمجھ لیں کتیاں کو بچے کان ہے دیندا جیڑی ٹور ہے لا کے کتاراں کتوں کو دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے کچھ سمجھ آ رہی ہے نا کچھ کچھ کتیاں کو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمار کاش آپ کو سرکی اور پنجابی آتی ہوتی مرغی مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے آل. آپ نے کبھی دیکھا ہے تو ڈھیر کے بھائیوں کہ مرغی اور مرغا جا رہے ہیں کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کدھر جا رہے ہو بھائی میاں گل صاحب کے دربار پر چراغ جلانے جا رہے ہیں ہمیں چوچے چاہیے چپ کر رہے ہو میں تو پوچھ رہا ہوں اب دیکھا ہے کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کدھر جا رہے ہو او جی بادشاہ پیر بابا جا رہے ہیں ہمیں چوچے چاہیے چوزوں کی ضرورت ہے ہائے ہائے مرغی اور مرغے کو تو اللہ دیتا ہے بے زبان جانوروں کو تو اللہ دیتا ہے انسان کو نہیں دے گا ہائے ہائے مچھیاں نو بچے کون ہے دینا بچے جن جن کرے نا بہارا حیوان تمگ دے رب کو لوں ہے رب کو لو تو در در کرے وے پکارا حیوان اللہ سے مانگتے ہیں انسان در در کی پکارے کر رہا ہے یہ زبان ٹھیک نہیں ہے اگر زبان پیدا کرنے والا اللہ زبان تب ٹھیک ہوگی کہ اولاد کی ضرورت ہو تو زبان سے کس کو بلانا چاہیے یہ زبان ٹھیک ہے بابا ٹن ٹن ٹن ٹن کنگرو کھڑکا رہا ہے ٹن ٹن ٹن ٹن سجیر ہلا رہا ہے میں آیا ہوا ہوں مہربانی کرا سوچا نہیں انسان نے زبان اللہ نے بنائی ہے اور سجدے قبروں کے تو قبروں کے ہائے ہائے افسوس انسان نے سوچا ہی نہیں ہے حقتا یس تک ملسانو خیال کرنا ذمہ دار احباب تشریف فرما سڈیش بار جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا تو کسی ذات کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا اللہ تجھے فلاں نبی کا واسطہ اللہ تجھے فلاں مردے کا وسیلہ اللہ تجھے فلاں زندے کا واسطہ وسیلہ حضرت ابراہیم حضرت حضری علیہ السلام نے بیٹا اللہ سے مانگا کسی کی ذات کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا بغیر واسطے وسیلے کے سننے والا کون ہے میں ایک دفتر میں گیا میں نے صاحب کی میز پر درخواست رکھی اس کا مولوی صاحب میں آپ کو نہیں جانتا درخواست واپس لے جاؤ تو اور ڈھیر کے فلاح ملک صاحب سے دستخط کروا کر لے آؤ وہ سفارش کرے تو تمہارا کام کروں گا میں نے کہا یار مہربانی کرو بڑی دور سے آئے اس نے کہا نہیں بھائی نہیں سفارش کرے گا تو کام کروں گا میں بڑا پریشان ہوا درخواست میں نے اٹھائی باہر نکلا ایک اور افسر دیکھ رہا تھا اس نے مجھے بلا لیا بولانا ادھر آؤ کیا بات ہے میں میرے یہ میری درخواست ہے اس نے مجھے دے دو میں کام کر دیتا ہوں تو ڈھیر کے بھائی دوسرے افسر نے کام کر دیا مجھے جانتا بھی نہیں تھا میرا واقف بھی نہیں تھا میں سارے توڑ میں آ کر شور مچاؤں گا کہ دوسرا افسر بڑا مہربان ہے بغیر واقفیت کے کام کر دیا بغیر سفارش کے کام کر دیا بغیر کسی وسیلے کے کام کر دیا اور اللہ کریم کون ہے ہوور رحمان اور رہی اللہ سب سے بڑا مہربان ہے اگر میں یہ عقیدہ رکھوں اللہ بغیر واسطے وسیلے کے نہیں سنتا اللہ بغیر واسطے وسیلے کے قبول نہیں کرتا پھر تو میں نے اللہ کے مہربان ہونے کا انکار کر دیا مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے وسیلے کے سنے بغیر واسطے وسیلے کے سن کر قبول کرنے والا کون ہے اللہ کا رحمان ہونا پھر اس کا کیا مطلب اللہ ہاں یہ میرے سامنے سورا تو یہ بھی حوالہ پورا کر لوں جسے چاہے بیٹیاں دے دے کون اللہ جسے چاہے صرف بیٹے دے دے اور چاہے تو جوڑے بنا بنا کے دے دے ہائے تھکے بیٹھے ہو کہ پکے چال... میری تو نو گھنٹے کی سروس ہے بولنے کی آپ کی سننے کی کتنی سروس ہے آئے ہائے ایسے کہہ رہے ہو ایسے میں تو دوہرا تفصیل 9 نو, نو گھنٹے ہمارا سبق ہوتا ہے آپ کی پتہ نہیں کتنی سروس ہے سننے کی ذرا 40 چالیس سال چالیس سال کی عمر آئی خدیجہ رضی اللہ تعالی نہ چالیس سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اللہ کریم نے چالیس سال کی عمر والی مائی خدیجہ میں سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار لڑکیاں دے دی بی زینب بی بی رکیہ، بی بیل سوم بی بی فاطمہ اللہ نے دو لڑکے بھی دیے جو بچپن میں فوت ہو گئے 40 سال کی عمر والی میں سے چار لڑکیاں دے دی, دی دو لڑکے دے دیے اور اللہ نہیں دینے پہ آیا کواری بی بیشا سے نکاح ہوا اللہ نے نہ لڑکا دیا نہ لڑکی دی اگر اولاد دینا آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہوتا آپ بی بی ایشا کی گود کو آباد کر دیتے اولاد کے خزانے آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے بی بی ایشا کی جھولی کبھی بھی خالی نہ ہوتی اولاد کے خزانے آمنا کلال کے پاس نہیں تھے اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ سے مانگنا ہو مانگنے کا انداز یہ میرے سامنے سورت الاراف ناما پارا یہاں قرآن پاک کا انداز فرمایا للہ لسم حسنا فضو ہو بیہ سورت کا نام سورت الاراف آیت نمبر ایک سو اسی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ناما پارا فرمایا اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں اللہ سے مانگنا ہو ان ناموں کے وسیلے سے مانگا کرو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم میرے ناموں کے ذریعے مانگنا تمہارا کام ہے سر کے جھولی بھرنا میرا کام ہے آپ جاگ رہے ہیں سو گئے کہ جاگ رہے ہو ستر ہزار بندے اب خیال کرنا ذرا سین حاضر کرنا نوجوان بھائی بزرگ دو سارے ستر ہزار بندے لے کر حضرت موسال سلاد وسلام میدان میں نکلے قوم نے کہا حضرت میری طرف دیکھنا میری طرف اباب آب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھاؤں حضرت موس علیہ سلاد وسلام کو قوم نے کہا اللہ کے پیغمبر دعا کرو اللہ رحمت کی بارش نازل کر دے بارش بند ہے میری جماعت کا عقیدہ سننا میری جماعت کا عقیدہ سننا عقیدہ زندہ سے دعا کروانا ہے سب کر گئے ہو حضرات علماء کام ٹھیک کہا زندہ سے دعا کروانا جہیز اگلی بات بھی دھیان سے سننا دوستو زندہ چھوٹا ہو اس سے بھی دعا کروانا جیس زندہ بڑا ہو اس سے بھی دعا کروانا جیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا جا رہے ہو ابو شریف یا لا تن صنافی دعائے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرات تمہارا جا رہے عمرہ دا کرنے کے لیے جب آپ اپنے لیے دعا مانگنا تو میں امنا کے لال کو بھی نہیں بولانا میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا چھوٹے سے دعا کروانا جیسے شرط کیا ہے زندہ ہو تھک گئے ہو کس سے دعا کروانا جے زندہ زندہ چھوٹا ہو دعا کروانا یہ دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کام آ دیہاتی بندہ کھڑا ہو گیا حضرت حالانکہ دل لموال بارشیں بند ہیں مال ہلاک ہو رہے ہیں جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں بران رحمت کے لیے دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی اللہ نے سارا آسمان بادلوں سے بھر دیا چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی پورا ہفتہ گزر گیا اگلا جمعہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بحثات فرما رہے ہیں پھر بندہ کھڑا ہو گیا وہی یا کوئی اور بندہ اللہ کے محبوب دعا کرو اب تو مدینے والے سیر ہو چکے ہیں اتنی بارش اتنی بارش ہو اب تو بڑے پریشان ہیں مکان گرتے ہیں بارش کی وجہ سے نقصان ہونے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی اللہ حوالہ ولا لینا اللہ مدینے والے سیر ہو چکے ہیں بادلوں کو اور طرف لے جا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پورا ہفتہ ہمیں آسمان نظر نہیں آیا تھا بادل ہی بادل تھے آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی اللہ نے بادلوں کو ہٹا کے نیلا آسمان ظاہر کر دیا زندہ سے دعا کروانا جیسے اگلا جملہ خیال سے سننا میری جماعت کا عقیدہ سننا مردے کے لیے دعا کرنا جیسے ٹھیک کہا علماء تشریف فرما زندہ سے دعا کروانا جیز اور مردے کے لیے دعا ساتھی چپ کر گئے مجھے شک میں ڈال دیا مردے کے لیے دعا اب یہ فلسفہ کیسے حل کرو گے سامنے مردہ پڑا ہے میت پڑی ہے لاش پڑی ہے اب جنازہ پڑھنے لگے ہیں جی اللہ بابر مردے نے کر بڑے آگئے گئے تم جناب میرے لیے دعا مت کرو اپنے لیے دعا میں خود کروں گا کبھی کسی مردے نے کہا ہے شک میں مجھے ڈال دیا میرے خیال ہے آپ کے مردے کہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے دعا نہ کرو ہم خود کریں گے سامنے میت پر یہ مردہ پڑھائے ہیں اللہ اکبر اللہ مقفل حا وہ میے تین اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش و میتنا یہ جو زندہ سامنے چار بائی پہ پڑا ہے اس زندہ کو بھی بخش کمال کرتے ہو یار یہ جو سامنے زندہ پڑا ہے اس کو بھی بخش کمال کرتے ہو یار پتہ نہیں مجھے غلطی لگ گئی ہے آپ بھولے ہوئے ہیں میت تھے نا اس مردہ پتہ نہیں مولوی نے کیوں جھگڑا تو ڈھیر میں مچا رکھا ہے یہ میرے سامنے انتیسواں پارہ آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن سچا اچھا، اچھا، اچھا. نہیں نہیں ڈھیلا ڈھیلا جواب آیا قرآن سچا اچھا. یہ میرے سامنے سورت المرسلات اور انتیسواں پارہ یہ کھولی ہوئی ہے سورت مرسلاط اور آیت کا نمبر پچیس اور چھبیس حوالہ سامنے اللہ فرمات عالم آپ نے تحقیق کرنی نہیں ہے پاکستان والے سو روپے کا کپڑا لینا ہو تو پشاور کی ہزار دکان پھرتے ہیں اور قرآن کے مسئلے کی تحقیق کون کرے گا اللہ فرماتے الم نجل اللہ, اللہ کاتا احمتا میں اللہ نے زمین کے دو حصے بنا دیے یہ دیکھنا ایک زمین کا اوپر والا حصہ بنایا ایک زمین کا نیچے والا حصہ بنایا اللہ تو نے زمین کے دو حصے کیوں بنا دیے اللہ فرماتے حیا تھا زمین کا اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے نیچے والا حصہ بنایا مردوں کے لیے اوپر زندہ نیچے مردہ مسئلہ حل نہیں ہو گیا مولوی کہے گا نہیں جی نہیں شا توحید والو جب دفن کر کے واپس آتے ہو پھر زندہ ہو جاتا ہے کیا کہے گا جب واپس آتے ہو نا اس وقت زندہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے نیچے والا مردوں کے لیے اور نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا جب نیچے والے زندہ ہو گئے حضرات والے کرام نیچے والے زندہ ہو گئے کیا مت آ جائے گی قبریں پھٹ جائیں گی اور وہ زندہ اوپر آ جائیں گے ایک جملہ اور بھی دھیان سے سننا میں نہ آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں نہ نوٹ مانگنے آیا ہوں میری جماعت اشاط و توحید وا سننا کا فیصلہ نہ ہمیں ووٹوں کا لالچ ہے نہ نوٹوں کا لالچ ہے لیکن یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے حق بات حق بات پہ سرے دار کریں گے یہ جرم جو زندہ ہیں تو سوار کریں گے صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سر خودار کا پر جھک نہیں سکتا جملہ دھیان سے سننا زندہ سے دعا کروانا جیز مردے کے لیے دعا کرنا جیس لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئی ہو ہاں یہ شرط یاد رکھنا تو ہیت پر موت آئی ہو اس کے لیے دعا کرنا جیس اور اگر اس کی موت توحید پر نہیں آئی اللہ فرماتے ہیں ماں کا نہ لنبی نا آ منو یسو سورت کا نام سورتوبہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن یہ خ... <تصفح> <تصفح> تو آخر میں آئے گی <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ آئے گی جی انشاءاللہ لیکن ساتھیوں کا ذوق دیکھنا پڑتا ہے انشاءاللہ تعمیل کروں گا آپ کی فرمائش کی اللہ سورت کا نام التوبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ گیارہواں پارہ اللہ کریم فرماتے ہیں کا نا لنبیے وسی نو ائیں فیرو لمشر کی خبردار خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے اللہ کس چیز کی اجازت نہیں ہے فرمایاسترو لشرقین جن کی موت شرک پر آئی ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے میرے طرف دیکھنا معذرت کے ساتھ ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب جس کی موت شیرک پر آئی ہے اب کیا کریں محلے داری ہے پھر اگر میں جنازے میں چلا جاؤں اور چپ کر کے کھڑا رہوں اللہ نے تو فرمایا جس کی موت شرک پر آئی ہے اس کے لیے بخشیش کی دعا نہیں مانگنی جی میں پھر چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں محلے داری جو ہے شہر میں جو ہے نا میں نے کہا یہ تو منافقت ہے ہاں یہ کیا ہے یہ فلسفہ تو حل کر تو ڈھیر والوں سامنے مردہ پڑا ہے ہائے سامنے مردہ پڑا ہے ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ فلحیہ نا بم یہ سامنے پڑا ہے ہماری دعا کا محتاج ہے اور جب کئی من مٹی اوپر آ گئی اب ہم اس کے موتاج کیسے بن گئے یہ فلسفہ سمجھاؤ رو نکل گئی توجہ رو نکل گئی او اب لباس اتارو حسل دینا ہے لباس اتارنے میں ہمارا محتاج دینے میں ہمارا موتاج پہلو تبدیل <سؤال> کرنے میں ہمارا موتاج کفن پہنانے میں ہمارا موتاج چار پائی پر رکھنے میں ہمارا موتاج چار پائی اٹھانے میں ہمارا موتاج جناسا گا میں لے جانے کے لیے ہمارا موتاج کندھوں سے اتارنے کے لیے ہمارا موتاج قبر کھودنے کے لیے ہمارا موتاج جنازے کی دعا کے لیے ہمارا موتاج قبر میں اتارنے کے لیے ہمارا محتاج قبر کے اندر مٹی میں ہمارا موتاج اوپر تھا ہمارا موتاج تھا جب کئی من مٹی اوپر آ اب ہم اس کے موتاج کیسے بن گئے اللہ یہ فلسفہ کرو. اب ملنا تو مسئلہ بیان نہیں کرے گا اس کی تو دکانداری خراب ہوتی ہے اور آپ بھی بڑے سادے لوگ ہیں مولویوں کی ہیرا پھیری آپ نہیں جانتے نا ایک آ گئی عورت اس نے کہا مولوی صاحب میرا خامت بڑا پیسے والا تھا بڑا مالدار تھا میرے بیٹے بھی ہیں کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ میرے بیٹوں کو کچھ نہ ملے سارا پیسہ مجھے مل جائے اس نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر ان کا باپ تھا حصہ نے... مولوی صاحب کوئی ایسا مسئلہ نکالو میرے بیٹوں کو کچھ نہ ملے میں ان کی ماں ہوں سارا پیسہ مجھے مل جائے مولوی صاحب نے کہا پھر میرا چائے پانی سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سر چائے پانی تمہارا منہ میٹھا کراؤں گی کیوں فکر کرتے ہو اسے بیٹے کو بلاؤ آ گئے بیٹے ملا جی نے کہا او بیٹو تمہارا کچھ بھی نہیں بنتا ہمارا باپ تھا پیسہ چھوڑ گیا ہے مال ہے دولت ہے دنیا ہے ہمارا اس نے کہا نہیں بنتا پران میں آیا ہوا ہے تبت ابی الہ ادا ابھی لو ان مال مالح و ماں کا سب ماں کا ماں کا مالح و ماں کا سب ماں کا انہوں نے تو سمجھا قرآن پڑھ رہا ہے ہاں دیکھا ایسے چکر دیتے ہیں ہاں مال مال آ گیا مال ہوا ماں کا سب ماں کا سب ہاں دیکھا ملنا تو مسئلہ بیان نہیں کرے گا اس کو تو لالا چاہے چائے پانی کا حق بیان کرے گی شاء اللہ شاد توحید جس نے ہر دور کے اندر اپنے وجود کے ٹکڑے کروا کر وجود زخمی کروا کر منہ کالے کروا کر دکھ اور مسائب اور پریشانیاں برداشت کر کے ہجرت کر کے دھکے اور مارے کھا کر ہر دور میں شاط الطحید و سنہ کے اکابری نے حق مسئلہ بیان کیا ہے اور انشاء اللہ آج بھی شاط ال توحید و سنہ کے ساتھ اس جماعت کے ورکر اور کارکن یہ تہیا کیے ہوئے ہیں اتنے تک ہماری جان باقی ہے ہم حق کا بیان نہیں چھوڑے گئے اللہ ہمارے اکابرین شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا خان رحمت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد سید رحمۃ اللہ شاہ صحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیگر اقابرین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد امیر صاحب سرگودھے والے رحمۃ اللہ علیہ جتنے میرے اکابرین گزرے تھے نہ بکے تھے نہ جھکے تھے اور آج بھی الحمدللہ میں ان کی قیادت میں کام کر رہا ہوں جنہیں لوگ مرد آہن سید ریعت اللہ شاہ سے بخاری کے نام سے جانتی ہے جو ہماری پوری شعت الحید و سننا کے پوری مرکزی نازی میں آلہ ہے اور مرد مجاہد ملت ہماری شعت تحید و سننا کی امیر ابن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب تحریری کے نام سے دنیا جانتی ہے ہمارے سید شاہ بخاری اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب تحریری نہ آج تک بکے ہیں نہ جھکے ہیں اور انشاء اللہ عزیز ان کی قیادت میں کام کرنے والے یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہم نے بکنا بھی نہیں ہے جھکنا بھی نہیں ہے جھکنا صرف کس کے آگے ہے اونچا بولو کس کے آگے بندے کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک دل ٹھیک نہ ہو جائے پچھلا سبق بھول تو نہیں کیا دل کب ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو اب دیکھنا اگر زبان سے مانگنے کی طاقت نہیں ہے دل سے مانگنا بندے کا کام ہے سن کے جولی بھرنا اللہ کا کام ہے منسا لو اسنام دعا کر رہے ہیں اللہ میری قوم پریشان ہے رحمت کی بارش نازل فرما اللہ کا جواب فرمایا میرے پیغمبر رحمت کی بارش نہیں آئے گی ان فیہم ادبی یہ جو تیرے ساتھ بندے آئے ہیں ان میں ایک میرا دشمن موجود ہے جتنے تک وہ نہیں نکلے گا رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا یہ دیکھنا ایسی چراخی حضرت حضرات علیہ السلام فرماتے اوہ رجیادول اللہ, اللہ کا دشمن جلدی کر نکل جا تیری وجہ سے رحمت کی بارش نہیں آ رہی انتظار کیا کوئی نہیں نکلا دوسری بار فرمایا نکل جا پھر بھی نہیں نکلا توڑ ڈھیر کے دوستو تیسری بار فرمایا پھر بھی نہیں نکلا میں نہیں کہہ رہا اللہ کا دشمن نکل جا تیری وجہ سے بارش بند ہے کوئی نہیں نکلا ایشا تو عید بار سننا والا تمہیں مبارک ہو تمہارا قیدا اللہ کریم کے قرآن والا آمنا کلال کے سچے فرمان والا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے اللہ کے دشمن کا پتا ہوتا ہاتھ پکڑ کر نکال دیتے اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اللہ کا نام تو محبت سے لو عالم الغیب صرف کون ہے کوئی زندہ مرد عالم الغیب خیب نہیں بیسواں پارہ سورت کا نام سورت انمل یہ میرے سامنے عیت نمبر پینسٹھ فرمایا کلو منفی سماواتی ولر ضلع غیبا اعلان فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی جھنڈے والا غیب نہیں جانتا اگر عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ پھر پشاور جا کر نجومیوں کو کیوں ہاتھ دکھاتے ہو ہاں اے اے اس نے کہا یہ جو لکیر جا رہی ہے نا یہ جیا ہاں تمہاری تین شادیاں ہوں گی اچھا خان صاحب نے کہا اچھا تین یہ ہاتھ دیکھو اس نے کہا یہ لکیر نہیں ہے یہ ہاں تیرے بیٹے پانچ ہوں گے اچھا یہ پانچ سو لے لو خان صاحب نے یہ نہیں سوچا جو خود فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے سارا اگر تو غبار اور مٹی سے وجود بھرا ہوا ہے گرمی کا موسم ہے جو بیچارہ فٹ پاتھ کے اندر دھکے گرمی میں کھا رہا ہے جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے تیری میری قسمت کا حال کیسے بتائے گا جھوٹ جھوٹ آلے ملغیب صرف کون ہے میرا کالج کا دور تھا میں نے گزرتے ہوئے ایک لجومی کو دیکھا میں نے کہا کتنی فیس ہے اس نے کہا پانچ روپے میں نے کہا یہ دس روپے لے لو گرانا مختار مردن کو مولانا احمد شعیب خان صاحب دل و زبان کی حفاظت پہ موزود بیان دا دوم نمبر کے سٹہ بارہ چار دو پانچ ڈیری محلہ ولاد خل کی نے کہا کیا مطلب میں نے کہا یہ ڈبل فیس لے لو اپنی قسمت بتاؤ میں <تصفح> <اوز> نے کہا ناراض <تصفح> کیوں ہوتی ہوں کہا آب آب آب آب کیا بات ہے بھائی؟ کیا کہتے ہو ڈبل فیس دے رہا ہوں اپنی قسمت آپ <تصفح> میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں میں نے کہا مذاق نہیں ہے جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے ہماری قسمت کیا بتائے گا جھوٹ جھوٹ عالم الغیب صرف کون ہے <تصفح> عقیدے جو نہیں رہے کرام میں کیا کیا درد دل سناؤں بیس لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ساتھ پرانی جوتی باندھی ہوئی ہے اب میں کیا کیا درد دل سناؤں میں ملک میں سفر کرتا ہوں بیس لاکھ نئی گاڑی یہ پرانی جوتی کیوں باندھی ہوئی ہے کھلا نے کہا مولوی جی آپ کو کیا پتا اس نے نظر بس سے بچایا ہوا ہے دیکھا پر یقین ہے جوتی پر یقین ہے کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی اب آپ پتنی پشتوں میں کیا کہتے ہیں اور جس کے اندر سالن پکاتے ہیں اس کو کٹوی بھی کہتے ہیں دیگڑی بھی کہتے ہیں آپ پتنی کیا کہتے ہیں کٹوئی ہاں کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی پنجاب والوں نے کاٹوئی الٹی کر کے اوپر رکھ دی یہ کوٹھی کے اوپر کیوں کھڑی ہے کٹوئی کالی نے کہا مولوی جی آپ کو کیا پتا اس نے نظریں بس سے بچایا ہوا ہے دیکھا پنجاب میں جب شادی ہونے لگتی ہے دُلہا کے ہاتھ میں تلوار دے دیتے ہیں یہ تلوار کیوں ہے یہاں شہد رواج نہ ہو تلوار کیوں ہے کہ مولانا آپ کو کیا پتا جنوں کا خطرہ ہے دلہے کو یہ تلوار جنوں سے بچائے گی دیکھا بچے پیدا ہوئے پنجاب میں عورتیں کیا کرتی ہیں بچہ پیدا ہو تو ساتھ چھڑا رکھ دیتی ہیں چھرا سمجھتے ہوئی چلو کئی بی بیا کیوں رکھا ہوا ہے تمہیں کیا پتا مولوی جی تم تو ہاں بھی ہو تمہیں کیا پتا یہ چھڑا ہم نے رکھا ہوا ہے یہ لوہے رکھ ہے جنوں سے بچے کو بچائے گا دیکھا ہاتھ کے کڑے پر یقین کالے دھاگے پر یقین کانوں کی بالیوں پر یقین سر پہ چوٹی رکھی ہوئی چوٹی پر یقین پاؤں میں زیر پہنے ہوئے سنجیروں پہ یقین ہائے ہائے اگر نہیں یقین تو اللہ پہ یقین نہیں رہا ہائے ہے کیدا ہے یہ ایمان ہے اللہ پہ یقین نہیں رہا اور اشاعتوں تو سننا یہی دعوت دے رہی ہے کہ ہر حال میں یقین کس پہ رکھنا ہے میں نے بھابھی کا لفظ کہا تو آپ پریشان کیوں ہو گئے کمال کرتے ہو شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملتانی ملتان والا پنجابی پنجاب والا لاہوری لاہور والا وہابی وہاب وحاب والا وہابی ہاں گھبراتے کیوں رب نا لا تجنو بنا باد ہدنا بہبل نہ مل دن کرم ان کن تل یہ میرے سامنے سورت عالمان کھلی ہوئی ہے رب العالمین کی لا لار کتاب اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے یوں دعا مانگتے ہیں مجھ سے رب نو کلو منا باد ہدع تنا بحبلا نام دن کا رحم امت سورت عالمان آگت نمبر آٹھ میرے سامنے تیسرا بارہ جھولیاں بھرنے والا روزیاں دینے والا ہے کھوٹی قسمت کو کھرا کرنے والا عطا کرنے والا سب کچھ دینے والا وہاب کون ہے اللہ اب آپ پتہ نہیں کیسے سمجھیں گے میں آپ کو جملہ سنا دیتا ہوں اللہ بہاب توجہ ہے میرے بھائیوں کی اللہ بہاب وحاب نبی وہابی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں خدا کے بندے اللہ والے نہیں ہیں بڑے سادے لوگوں اللہ وہاب نبی وہابی اللہ والے اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی اللہ والے غور کرنا غور کرنا جا کر اللہ وہاب اللہ بہاب میرے طالب علم ساتھی یاد کر لے میں سمجھوں گا میرے سفر کا حق حقا ہو گیا اللہ وہاب نبی وہابی اللہ والے اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی ہم وہابی بننے لگے مشرق کریں خرابی ہم وہابی بننے لگے مشرق کرے خرابی مشرق خرابی کرتے رہیں ہم اللہ والے بن کر رہیں گے ہم اللہ والے بن کر خبراتے گھبراتے کیوں وہ الحمدللہ ہمارا مسئلہ سچا اللہ اللہ زبان بندے کی تب ٹھیک ہوگی کہ زبان کے ساتھ بندہ اللہ کریم کو رہے ہیں حضرت موسال اعلان کر رہے ہیں نکل جا کوئی بندہ نہیں نکلا اگر آلے الغیب ہوتے تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی بندہ بھی نہیں نکلا رحمت کی بارش بھی شروع ہو گئی بارش کیسے آ گئی ہے حیران ہو کر پوچھتے اللہ بندہ تو نہیں نکلا تیرا دشمن رحمت کی بارش کیسے شروع ہو گئی اللہ نے فرمایا میرے پیمبر میں اللہ نے اسے سلا کر لی ہے سلا کر لی اللہ کیسے فرمایا جب آپ نے فرمایا نکل جا میرے سامنے وہ بندہ دل کے اندر رویا آنکھوں میں آ آن سونا اگر آپ خومیاں سواتے ساتھ والے دیکھ لیتے ہاتھ اوپر اٹھاتا پاس والوں کو پتہ چل جاتا دل ہی دل میں رویا کہ تیری نا فرمانی کر رہا ہوں اللہ مہربانی فرما آج تک تو تون نے میرے پردے رکھے ہیں آئندہ بھی میرے پردے رکھ سما تو کا تائبہ اللہ میری توبہ قبول کر تیرے دربار کے اندر اللہ مہربانی فرما اس نے دل ہی دل میں مجھ سے مانگا میں اللہ کریم نے اس کی دل کیا ہو سن کر ساری اس کی غلطی معاف کر دی ہے ساری دشمنی ختم کر دی ہے دوستی کر لی ہے سلاح کر لیے ہے اس لیے بارش شروع ہو گئی ہے حضرت موسن کرتے ہیں اللہ اب تو سلح ہو گئی ہے اب تو میری امت کو وہ بندہ دکھا دے دوستو نے میرا سوال سمجھا اب تو صلح ہو گئی ہے اب تو دکھا دے اللہ نے فرمایا میرے پیمبر اب بھی نہیں دکھاؤں گا اللہ اب لوگ دیکھ لیں پتہ تو چل جائے صلح ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا نانا میرے پیمبر اب بھی نہیں دکھاؤں گا اگر میں اللہ دکھا دوں ہو سکتا ہے قوم کا کوئی بندہ یہ کہنے لگ جائے یہ وہ بندہ تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی اور جس پر میں اللہ راضی ہو جاؤں اس کے بارے میں میں اللہ تعانہ بھی برداشت نہیں کرتا زبان سے بندہ نہیں مانگ سکتا دل سے مانگ لے ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کستے دعا ملتا نہیں سچی پکار کس کا حق ہے زبان ذرا اللہ کا نام احبا سیل قرآن کا حوالہ سناؤں پھر دعا سچی پکار کس کا حق ہے لا. لہو دعوت الحق میری جماعت کا ماٹو نصب لہو دعوت الحق بزرگوں کی بزرگی برحق کا اولیائے کرام کی ولایت برہکا انبیاء کرام کی نبوت برحق لیکن سچی پکار صرف اللہ کا حق ہے فرمایا ولزین دون امدون ہی لا لم میں شین اللہ کبا سے بولو گاہو ماہوا ماں دعا کا الكافرین اللہ فی زلا علام کرام کی خدمت میں ایک بات سنانی ہے اور طلبہ ساتھی بھی دھیان سے سن لے پہلے ذرا مفہوم عرض کر دوں پھر ایک بات حضرت بولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ میں اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو بلا رہے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے فرما ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا بندہ پانی کے کنارے پہ کھڑا ہے ہیں کنویں کے کنارے کھڑا ہے کہتا ہے او پانی او پانی جلدی میرے منہ میں آ تیری بڑی مہربانی او پانی پانی کو بلا رہا ہے پانی مہربانی کر پانی بڑی مجھے پیاس لگی بت بڑی پیاس لگی ہے او پانی مرتا ہوں اللہ کریم فرما دیں لا یس جی بونا لہم بے شعین اللہ کباس پانی کی طرف ہاتھ کے کھڑا ہے پانی کو بلا رہا ہے پانی آ پانی میں مرتا ہوں بڑا گرمی کا موسم ہے ہائے میرے پسینے بہ رہے ہیں اوپر بڑی سخت دھوپ مجھے لگ رہی ہے آ جلدی کر پانی آ میرے منہ میں آ جا اللہ فرماتے نہ پانی سنے گا نہ اس کے منہ میں آئے گا سن رہے ہو پانی کسی کی سنتا ہے چپ کر گئے ہو اگر پانی ترو تازہ ہو پھر بھی کسی کی نہیں سنتا پانی ترو تازہ کیوں نہ ہو پھر بھی پکارنے والے کی بغار نہیں سنتا جن کو بلا رہا ہے انبیاء کرام ان کا وجود محفوظ اور تر و تازہ کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی تیری پگار سنتے نہیں ہیں تیرے پیاس بجھاتے نہیں ہیں جو تو حاجت پیش کر رہا ہے جس طرح کنویں کے اوپر رسی نہیں ہے ڈول نہیں ہے جن کو تو بلا رہا ہے ان کی بھی روح والی رسی کوئی نہیں ہے رو والی رسی نہ وہ سنیں گے نہ جواب دیں گے جس طرح نہ پانی سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے نہ اس کے منہ میں آ کے پیاز پیاس جاتا ہے جن کو بلا رہا ہے وہ نہ سنیں گے نہ تیری حاجت روائی کریں گے نہ تیری مشکل کو دور کریں گے ہر ایک کی سننے والا بھی اللہ حاجت روائی کرنے والا بھی اللہ مشکلیں دور کرنے والا بھی اللہ اور آگے فرمایا وہ ماد دعا اللہ کا فرینا <ظلال> اگر اللہ کو پکارا یہ تو ہو گیا حق اللہ کی پکار برا کر اور اللہ کو چھوڑ کر اگر دوسروں کو خبانہ پکارا تو وہ ماد دعا ال حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر ایک ان کا شگرد بیٹھا تھا اس کا نام تھا شیخ عبداللہ اللہ سرگودے کا رہنے والا تھا اور جس علاقے کا وہ رہنے والا تھا وہاں ایک بہت بڑی گدی تھی بڑے لوگ ان کے مرید تھے پوجا ہوتی تھی دربار تھا اور پنجاب کی بہت بڑی گدی تھی شیخ عبداللہ چونکہ اس علاقے کا تھا حضرت مولانا حسین علی صاحب سے قرآن پڑھنے آیا قرآن سیکھنے آیا اس نے کہا حضرت آپ سختی بہت کرتے ہیں جو غیر اللہ کو ریبانہ پکارتا ہے وہ کافر ہے مشرق ہے ریبانہ پکار دوسروں کی شرک ہے ریبانہ پکار دوسروں کی کفر ہے آپ سختی بڑی کرتے ہیں جس طرح آج کہتے لوگ شادید والے بڑے سخت ہیں جی او حضرت صاحب نے فرمایا حضرت صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا تو حافظ ہے اس نے کہا جی میں ہاف حضرت صاحب نے پوچھا رحمت اللہ نے تو حافظ ہے؟؟ حافظ ہے جی میں ہوں فرمایا سورت اور تجھے آتی ہے جی آتی ہے حضرت نے فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق دوستوں کو بات سمجھ آ رہی ہے حضرت مولانا حسین صاحب نے فرمایا اس مولوی عبداللہ صاحب کو تو حافظ ہے جی ہاں سوال اس کا سمجھا تھا سوال کیا تھا آپ غبانہ پکار جو دوسروں کی کرتے ہیں ان کو کافر اور مشرے کہتے ہیں حضرت اتنی سختی ٹھیک نہیں ہوتی حضرت نے فرمایا تو حافظ ہے جی ہاں سورت اور آتی ہے جی آتی ہے حضرت نے فرمایا پڑھ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق اس نے پڑھنا شروع کیا مولوی صاحب کہتے تھے مولوی عبداللہ صاحب میں نے پڑھا إِلَّا داوت اللہ کا دونوں لاس تی مون لہم بے شعین اللہ فرماتے سے جب میں یہاں پہنچا تو شرس ادر ہو گیا بات سمجھ آ گئی میں نے کہا حضرت سمجھ آ گئی ہے جو اللہ کے بغیر دوسروں کو گہبانہ پکارتے ہیں وہ بھی کافر ہیں جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے حضرت نے کہا آگے نہ بڑھ آگے نہ بڑھ بس یہی کافر ہیں سن رہے ہو آگے آگے سے آتا نہ بڑھ بس جو اللہ کے بغیر دوسروں کی گہبانہ پکار کرے وما دعا ہاں سچی پکار کے لائق انسان کی نہ دیکھو ہائے ہائے سب کچھ اللہ دے پکاریں غیروں کی ایک قرآن کا حوالہ اور پکے بیٹرو کے پکے ایک حوالہ سنا دوں چوتواں پارہ سورت کا نام سورت تو پانی کا گلاس مجھے ضرورت پڑ گیا آپ کو مثال سمجھاؤں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بو رابڑہ وہ ان لکوم فلانا میں خالی گلاس بس بس گلاس دے دو مجھے جلدی وہ ان لکم فلنا میں نسخی کو مم معافی بتوں نہیں ممبنے فرسن وادہ مل بنن خال سن سا گن لار یہ <تصفيق> <سؤال> میرے ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا میں نے تو ڈھیر والوں سے انصاف کروانا ہے سورت کا نام سورت انل یہ میرے سامنے چودواں پارا رب العالمین کا قرآن آیت نمبر چھیاسٹھ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں یہ دیکھنا قرآن بھی سامنے اگر مسئلہ سمجھنے کا شوق ہے تو گھروں میں جا کر گائے کو دیکھ لو بھینس کو دیکھ لو بھیڑ بکری کو دیکھ لو آپ بیٹھیں گی جی میں گزارش کر تھوڑی سی میرے بھائیوں کی توجہ میری طرف ہے پانی کے گلاس کو بھی دیکھتے رہنا گائے اور بھینس کو جا کر دیکھو سبز رنگ کا گھاس کھایا پیلے رنگ کا بھوسا کھایا جب پیٹ میں سبز گھاس گیا اللہ خوراک کے چار حصے بنا رہا ہے گھاس کے ایک حصے میں سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے گھاس کے دوسرے حصے سے بدبودار پیشاب بن رہا ہے خوراک کے تیسرے حصے سے گندا گوبر بن رہا ہے اور خوراک کے چوتھے حصے کے ساتھ لابانند خالص وہ میرے اللہ کیسے سمجھایا خون کا کترا دودھ میں اللہ نے نہیں آنے دیا بدبودار پیشاب خون میں شامل دودھ میں شامل نہیں ہونے دیا گندے گوبر کے ذرے دودھ میں نہیں آنے دیے لابان خالصا یہ ذرا مجھے تو ڈھیر کے بھائی بتائیں گے یہ پانی کا بھرا ہوا گلاس ہے اگر میں اس کو الٹا کر دوں اس میں پانی رہے گا چپ کر گئے ہو یار پانی رہے گا کیوں کیوں الٹا جو ہو گیا پانی رہے گا کیوں الٹا جو ہو گیا اگر پانی کا بھرا ہوا جاگو الٹا کر دوں پانی کا بھرا ہوا جاگ الٹا کر دوں پانی رہے گا نہیں کیوں بھائی کمال ہو گیا اچھا پانی کی بھری ہوئی بوتل ڈکن کھول کر الٹا کر دوں پانی رہے گا تو ڈھیر کے بزرگو گھروں میں جا کر گائے کو دیکھو بھینس کو دیکھو اس کے نیچے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں اللہ نے لگا دی ہے بھی الٹی ایک کترا بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا واہ میرے اللہ تھان دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں سمجھ آئی کہ نہ آئی پتنی میری اردو سمجھ آئی کے نا ہی میرے پختون بھائیوں کو دودھ کی بھری تھان دودھ کی بھری بوتلیں ہیں بھی الٹی نیچے ڈھکن بھی کوئی نہیں کوئی سیل بھی کوئی نہیں ہائے جب دودھ آ ان تھنوں کے اندر دودھ کی بوتلوں کے اندر دودھ آ اب بے قرار ہو کر پاؤں زمین پہ مار رہی ہے اشارہ کر رہی ہے میرے مالک سارا دودھ والا خزانہ اکٹھا ہو گیا ہے اپنا خزانہ وصول کر لے اوپر سے اللہ نے حکم دے دیا خبردار جتنے تک مالے کا کر ہاتھ نہ لگائے ایک کترا بھی نیچے نہیں گرانا ہاتھ لگانا مالے کا کام ہے خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے پھر پاکستانی نے یہ نہیں سوچا کہ خالص دودھ دے بنانے والا اللہ اور حصے پیر عبد القادر جیلانی کے نام کے کیوں ہاں ہائے ہائے یارویں شریف یہ نہیں سوچا دودھ اللہ بنائے حصے غیروں کے ہائے ہائے افسوس اتنی بڑی اللہ کی نہ اچھا آپ کے علاقے میں کماد ہوتا ہے گنا اگر کسی بوڑھے آدمی کو گنڈیریاں بنا دو وہ کھا لے گا جس کے دانت نہ ہوں کیوں بھائی اس کے دانت نہیں ہیں اگر جس کے دانت نہ ہو بزرگ آدمی ہے اس کو کیلا دے دو وہ کھا لے گا دانت جو نہیں ہے بادشاہ او بھائی جان نرم تو ہے کیلا دانت نہیں ہے لیکن چبانا پڑے گا چبانا تو پڑے گا دانت نہیں ہے اللہ تیری قدرت میں قربانیا ہوں فرمایا اللہ بنن خال سن لے, لے شارے میں اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی ضرورت کوئی نہیں گنڈیریاں کھانے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے لیکن دودھ کے لیے دانتوں کی ضرورت اور نمبر دو چبانے کی بھی موتازی نہیں ہے چبانے کی موتازی بھی دانت نہ ہو تو بندہ چباتا ہے لیکن دودھ پینے کے لیے چبانے کی موتاجی بھی ایسی بہترین نعمت اللہ بنائے حصے غیروں کے ہائے ہائے اتنی بڑی اللہ کی نہ اشاعت اشا و سننا کا عقیدہ نعمت اللہ دے تو حصے کس کے نام کے ہونے چاہیے یہی تو مشن تھا میرے کابرین شیخ القرآن مولانا محمد رحمۃ اللہ لے کا سید نیت اللہ شاہ نے بخاری رحمت اللہ لے کا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حان رحمت اللہ لے کا پھر سند المحد رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ لے کا کہ راہ وفا میں بڑھتا برتا رہے وفا میں بڑھتا جا قرب کے سنیں چڑھتا جا رہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے سنیں چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیری نفی تیرا اس بات یہ کوئی ذکر بلجہر نہیں کرا رہا یہ تو میرے دل میں ایمان ہے زبان سے ظاہر کر رہا ہوں تیری نفی لا الہ نفی الا اِس بات تیری نفی تیرا اس باد شیطان کے منہ پر ہے لات شیتا کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غیروں سے تو مانگ نبھی کوئی نہیں ہے اس کا شریک اللہ وحدہ لا شریک ماننے والے اونچا بولیں گے جی اللہ ہو اونچا اونچا ہو! اللہ واد غیروں سے تو مانگ کا کوئی نہیں ہے اس کا شریک تو مانگتا ہے وہ دات اللہ عل اللہ لا الہ الا اللہ الا محمد الرسول اللہ غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی دروازہ ہے جنا تو کال اللہ عل اللہ لا الہ عل اللہ محمد الرسول اللہ گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ لا اللہ الہ محمد اللہ تمام بیماروں کے لیے دعا فرما دیں اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے پریشان حال لوگوں کے لیے بھی اباب سارے دعا فرماؤ اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے ہمارے جن دوستوں نے اہتمام کیا فضل سبحان صاحب ان کے بھائی نور عارفین باقی جتنے دوست احباب ہمارے بھائی شفیق کو رمان سر جیت نے تشریف لے آئے ان سب کے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا مل بیٹھ کر بیان کرنا سننا قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے گران مختار مور دن کو حضرت العلامہ احمد شعیب خان سے دل و زبان کی حفاظت پر موضوع دا بیان داد نمبر کیسٹھ چپتور ڈیری محلہ بلاد خیل کے بارہ چار دوزار پانج کی دو ہزار پانچ دی وادپ پتہ یا دلادوپت یاساتی دی توید سنت کےسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جنگیرا روڈ صوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس او پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا